ونعبوا الله من شرور أنفسنا ومن سيئة عاملنا من يهده إدار فلا مهزنا ومن يدهده فلا آلنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا إزوه الذين آمنوا اتقوا الله حق قطاته ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي صلقكم من نفس واحدة وصلق منها زوجها وبط منهما رجالا حفيرا وحساءا واتقوا الله الذي تشاءلون النيل والأرحام إن الله كان عليكم ربيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ويقولوا خولنا السديدا يصلح لكم أعمالكم ويغسر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد قاب قوزا عظيما الضعفات فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوذ بالله السميع لذين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له من امرا وارزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه <تصفيق> محترم شاہدین بہار بجرات کے سامنے ہم نے سورت التلا کی ایک آیت کامت کی ہے الیام جو چل رہے ہیں اور جو مہینہ اب قریب آیا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے ہم مسلمانوں کے اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس مہینے کا تعلق نبی رہ تو سال کی ہجرت سے ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا اور مکے ہی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور نبوت سے نوازا اور نبی برنے کے بعد ہی تقریباً تیرہ سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مک میں رہ کر کے قوم کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور اسلام کی طرف اڑاتے رہے لیکن قوم نے جب بھی انتہا آپ کو تنگ کیا تو اللہ تعالی نے تیرہ سال کے بعد آپ کو وزیر طیبہ کی طرح ہیچے کرنے کا حکم دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکی زندگی گزار لینے کے بعد مدین طیبہ کی طرح ہجرت کیے اور آ کر کے آپ مدین طیبہ میں آباد ہو کر کے دس سال مدین زندگی گزاری اور جہاں سے اسلام عروج او اور ترقی کا دور شروع ہوا اس طرح سے آپ کی تیرہ سالہ زندگی مکمل ہوئی اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور فیصلے کے مطابق آپ دنیا سے جائیں گے یہ ہجرت کا واقعہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عبرتناک اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر ہمیں نصیحتیں دیتے ہیں اور امت مسلم کے لیے بڑی بڑی ہدایات جن میں سے چند رکھا تذکرہ آج کے خطبے میں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توسیع نصیب فرمائے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب بھی مسلمان جب بھی امت مسلمان اور جب تک یہ قوم اللہ تعالی کو راضی رکھے اپنے عقائد سے اپنے اعمال سے اپنے اخلاق اپنے کردار اور گفتار اپنے چال چل اور اللہ رسول کی فرما برداری کر کے جب تک یہ قوم اللہ تعالی کو راضی رکھتی ہے تب تک دنیا میں بڑے سے بڑے دشمن قوم کا کوئی مکر و اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خلاف کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا ہمیشہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور دنیا کی بڑی سے بڑی قومیں مسلمانوں سے جب ٹکر دیتی ہیں تو سجیل اور خواب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہمے اہم تمام مسلمانوں کو آج بھی ایمان صحیح رسی فرمائے ہمارے اعمار اگر درست ہو جائیں ہمارے کردار اگر شریعت کے مطابق ہو جائیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ کادہ ہیں برا ان تصور یم تجمر کم بم فط من, من مل مسور اے مسلمانوں اگر تم برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو اور شریعت کی پابندی کرتے رہو اگر دشمن تمہارے اوپر اچانک بڑا سے بڑا دشمن اگر اچانک بھی تمہارے اوپر حملہ کر دے گا تو تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ پانچ ہزار فرشتوں کو آسمان سے دیکھ کر کے تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کو ختم کر دے گا فضا ایک سر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں پرشتے آج بھی, فتا اندر فتا بھی ضرورت بھی میرے بھائی شادہ کی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العادی نے ہجرت کرنے کا حکم دیا تو کفار مکہ اس سے پہلے ایک روز پہلے آپ کے قتل فیصلہ کر چکی تھی بڑی تدبیر بڑی صادف اور بڑی میٹنگ کے بعد فیصلہ ہوا کہ آج رات کو جب محمد سلم اپنے گر سونے لگے تو مکے کے ہر قبیلے کا ایک نوجوان تلوار لے کر کے اچانک ان پر حملہ کر کے قتل کر دے تاکہ دنیا سے ان کا خاتمہ ہو جائے اور جب ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ کشنا بھی تحریر ہو جائے گی ہے پورا فیصلہ ایک نبی کو قتل کرنے کے لیے پورے مکے کے ہر قبیلے کا ایک نوجوان شام کو آپ کے گھر کے کنارے کھڑا ہو گیا انتظار میں اللہ رب العادمی نے آپ کو حکم دیا ویم کرونا ویم کروں گا خیر الما کری کے لائف ہے خیر الما گری مکے کے کفار اور دشمنوں نے نبی کو قتل کرنے کی یا دنیا سے مٹا دینے کی اسلامی تحریک کا خاتمہ کر دینے کے لیے بڑی زبردست تدبیریں کی تھی انہوں نے تدبیر کی تھی نبی کے قتل کرنے اور اسلام کو بٹانے کے لیے ورم کروں گا اور اللہ نے اپنے تدبیر کر رکھی تھی نبی کو بچانے اور اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی دو تدبیریں تھیں ایک مخلوق کی دشمنوں کی اور دوسری تدبیر نخار اس سماوا کے کی اللہ فرماتے ہیں وہ خیر علما اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے ایسی تدبیر کیا کہ نبی رہے سرآم کو حکم ہوا کہ ہمارے نبی آپ اپنے بستر پر ابھی کو سلا دیں اور آپ دروازہ کھول کر کے نکل جائیں نبی علیہ السلام دروازہ کھول کر کے چلے گئے سارے کپار کے نوجوان جو تلوار لے کر کے آپ کے انتظار میں ہیں اللہ نے سارے کمپتوں کو اندھا بنایا کبھی وہ برابر شرابہ نکل کر چلے گئے کسی ظالم کافی کو پتا بھی نہ چل سکا اب وہ اٹھا اٹھا کر کے دیکھتے ہیں بستر پر آدمی سویا ہوا حضرت علی ہیں کار مکہ سمجھتے ہیں کہ کبھی تو سلام ہے اٹھا اٹھا کر کے دیکھتے تو کہتے ہیں آج بڑی گہری نیل سو گیا ہے بس سولہ آج آخری نیو اس کی ہے جیسے نکلے گا کلوار دکھا کر اڑا دے گی ان کو پتہ نہیں کہ نبی مکے سے باہر جا چکے اکبر و امرا و یم قرلہ وہ بہترین تدبیر اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے دشمنوں کی تدبیر کو کبھی اسلام کے خلاف سچے مسلمانوں کے خلاف اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا اسی لیے سوریہ عالی مران کی آئے تھے وہ تصور رقم کئی تم سیام ہے مسلمانوں اگر تم برائیوں ہو سکنے آپ کو بسانے ہو اور دین پر چٹر ہو تو لڑا یس الرکم قید دشمنوں کیا کوئی اسلحہ کوئی ان کی کافی کوئی ان کا مدر و تبدیش تمہارے خلاف ذرا برابر کامیاب اللہ نہیں ہونے دے گا میرے بھائیوں صبر اور ستوا یعنی برائیوں سے بچنے اور نیٹی کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے نبی علیہ فراط و اسلام نکل گئے علی نبی اللہ و تعالا سوئے ہیں. نبی علحاد لکھا علی کو اپنے بستر پر دو مقصد کے تحت سنایا تھا ایک تو یہ کہ کفار مکہ دھوکے میں آ جائیں اور وہ سوچے کہ ہاں نبی سوئے ہوئے ہیں انتظار میں رہ جائیں اور ہم نکل جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ایک حکم تو یہ کیا ایک فاٹا لکھا دوسرا فائدہ پڑا ہی تھا نبی علیہ شراط و پورے سب کے افسان ال امیر کے نظر سے کیے جاتے تھے سارے کافروں کا بھی اتفاق تھا اس وقت پوری قوم میں سب سے سچے اور سب سے زیادہ امانت دار ہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے بہت سارے کافروں نے اپنی امانتیں نبی علیہ اللہ کے پاس رکھ چھوڑی تھی اگر نبی علیہ اللہ چلے جا تو کپار مکہ کو قیامت تک آنے والے اسلام کے دشمنوں کو یہ موقع مل جاتا دیکھو نبی سارے قوم کی امانتیں لے کر کے چلے گئے نبی کہنے اپنے کن کرنے والوں کی بھی امانت دے کر کے انہیں کسی کی امانت لے کر کے نہیں دی امانت ساری کشاد قائم کر دیا ساری امانتیں اللہ رسول علی رضی اللہ تعالہ کو دے دیا اور فرمایا یہ خلا قافی کی امانت رہی یہ فلا ہے یہ فلاحی ہے اور صبح سویرے سویرے سارے لوگوں کی امانتیں پہنچا دینا اسلام میں داری کا یہ مقام و مرتبہ ہے اور نبی رہی السلام اسلام نے امانت داری کا یہ نکار قائم کر دیا ہے جو خون کے گھر کے پیاسے کھڑے ہیں اللہ کے رسوم لے انہیں بھی امانت خراب کرنے کا کت نہیں کیا Hey! اور رسول سور قیامت تک آنے والے اپنے مسلمان امتوں کے لیے بھی یہ ہدایت دی دی ہے کہ وڑا سکھ من خان رکھا اصل امانت رکھا وڑا سکھا من خان رکھا ہے میرے امدو جس نے بھی تمہیں امانت دیا ہو امانت پوری پوری ادا کر دینا اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو خبردار اس کی امانت میں تم خیانت نہیں کرنا مرا سم خان کا تمہارے ساتھ جو خیالت اور پر سلوکی کرتا ہے اس کے ساتھ تم خیانت نہیں کرنا اس کی بھی امانت تمہارے پاس پوری پوری ادا کر دینا ایک دوسری چیز نبی سرا تو سامنے جب پہلے آپ اگر آپ نے سمجھ لیا کہ اگر سچے مسلمان ہم بن جائیں تو دنیا میں کسی دشمن کی تدبیر ہمارے خلاف کامیاب نہیں ہونے کی کام نمبر دو نبی علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دیا اور آپ نے اپنے سونے کا حضرت علی کو اپنے بستر پر لے پھر آپ نے اپنا ایک رفیع کے سفر اور ایک بہترین ساتھی مستخب کیا سارے صحاب کرام سارے کرام کر جو بھی آپ کے اوپر ایمان جا چکی تھی سب نے اللہ رب العالمین کے سب ون سے آپ کی نظریں انتخاب ابو ببر صدیق پر پڑی صدیق اکبر سب سے زیادہ تھے کہ یہ ہمارے ساتھ سفر ہی کرنے ان کو پہنچے اور حضرت ابو قبر صدیق کو لیا اسی لیے صدیق اکبر کا یہ کا ہے نے کے اکبر کو تو منتخب کیا اپنے سفر ہجرت میں اپنے ساتھ ہونے کے لیے اللہ رب العادمی نے پرانے پاک سر سو باشن کا تذکرہ کیا ہے اللہ اگر سرو ہو فقت نہ سر فکت نہ سر نہ ہو اگر تم لوگ دنیا کے سارے لوگوں اگر ہمارے نبی کی مدد کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود اپنے نبی کی مدد کریں گے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ سارے مبکے کے لوگ نبی کے دشمن ہو گئے تھے نامیت نئی نے اس یقوری لا سہدر مہامانا ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے اللہ ابو بکر کی تاریخ بیان کی ہمارے نبی صرف ابو بکر کو لے کر کے نکلے تھے اللہ رب العالمین نے ہم نے نبی کی اور نبی کے ساتھ ہی ابو بکر کی مدد کیا اور دونوں گارے سور میں جا کر کے نبی بکر رہے سور میں جا کر کے بیٹھ گئے تاکہ کفار مکان کر کے واپس چلے جائیں اس کے بعد ہم یہاں سے نکل کر کے بچے کی طرف جائیں گے نبی رہ جب سارے سارے سوچ میں لے کر کے بیٹھ گئے اکبر رضی اللہ سارا صحیح بخاری روایت ہے اچانک میری نگاہ روپر کی طرح تھی تو سارے پکارے مکہ اصل سے اور تلوار لیے انہیں سر پر کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آخر کہاں اتنی جلدی سے وہ غائب ہو گئے کہیں نہ کہیں ان کا ہو ان, ان کو ملنا چاہیے اب مگر سدی گرد مل رہا ہو سارا میں نے کہا یار سورگا لو نہ بڑا لوگ میں لا سارا یار سورنگ اب تو ہم دونوں بہت برے سکتے ہیں کبے مکہ ہم کو ڈھونڈتے ہیں اور سرا تے دیکھے سر پر آ چکے ہیں اور حالت میں ہم لوگ ہیں کہ اگر کے کافر اپنے قدموں کو دیکھیں گے تو قدموں کے ساتھ ساتھ ان کی نگاہ ہم دونوں پر پڑ جائے گی اب نہ آگے چھپنے کی رقم ایسے کا کوئی چانس ہے اور نہ نکل کر کے آگنے کا کوئی موقع اور سب کی رہ گیا ہے یا رسول اللہ ہم دونوں تو بہت پورے فصبے ہیں لیکن اللہ تعالی کی ساتھ پر اگر تبکر ہو وہ میں یہ تو محسوس جو اللہ تعالیٰ کے کی سانس پر تبقل کر لیتا ہے اللہ ہر حضرے سے بچانے کے لیے کافی ہو جانا کرتا ہے نبی رہے گا سال فرمیا یا سات آپ وہ بند اب آگے کوئی سوراخ نہیں کہ ہم چھپ سکے کوئی دوسرا گار نہیں کہ اس کے اندر داخل ہو سکے کوئی راستہ نہیں کہ ہم نکل کر کے جا سکے دشمن سلوار لے کر کے ہمیں ڈھونڈتے ہوئے سر پر کھڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ابو بکر طرح تھا عمر ہو صاحب ہونا تمہارا کیا خیال ہے اللہ کے تو ایسے بندے ہیں جو دشمنوں کے نہ میں گرے ہیں لیکن ان دونوں کا تیسرا ساتھی خود اللہ سوا دس مکمل کیا خیال ہے ندی ہے سبوت دیا آٹھ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی سانس پر جس پر اللہ تارا جس کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ستر ارد ہلکی ندی آ اس اللہ پر تبکل کرو جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا کبھی اس کو آنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی سانس پر توکل کرنے کا سب سے بڑا سبب تیار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی مرنے والا نہیں ہے لیکن آج میں اللہ تعالیٰ زیادہ توکل ہمارا مردوں پر ہے وہ بھی اگر کی کمر بن جائے اور ایک کھنجا لگ جائے تو سارا توکل ہمارا اس مردے کا ہو جاتا ہے حالانکہ مردوں کو تم نے سنچ مرمر کے چکر لیا ہے کہ وہ نکلنا بھی چاہے سارا تو نکل نہیں سکتا ہے میرے بھائی اللہ اندارہ کی ساتھ سے تبقل ہونا چاہیے تھا اور ہم نے مکروب پر تبقل کیا اور مکروب میں بھی جو جتنا زیادہ پرانا موردہ ہو اتنا ہی زیادہ اس مردے میں ہم نے تبکل کرنا شروع کر دیا نکلی ڈالیے نکلا انارہ کے اللہ تعالہ نے ہم کو بھی اپنے سے کاٹ دیا آج کوئی پرسان حاض مسلمانوں کو دنیا میں باقی نہ رہ گیا اللہ کے نبی نے تلقل کیا پھر اس کے بعد میرے ایو نبی اور اشراۃ اس نے ابو مگر صدیق رضی اللہ و تعالہ ہوتا مقام و مرتبہ بیان کر کے یہ وعدے کر دیا آپ نے وہ فرمایا ہجرت کر کے آنے کے بعد آپ مدینے نے بھی ایک مرتبہ خطبہ دے کے ہی بیان کیا اے لوگوں یاد ہے کل تم کل تم سدر سا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بنا کر کے تب کے دے گا تو تم تمام لوگوں نے کہا تم نبی جھوٹے ہیں وہ سرابو بکری انستا صرف ابو تک نے سب سے پہلے اس امت میں کہا تھا یہ تو ہمیں کہتے ہیں اگر اللہ نے ہم کو اگر یہ کہتے اللہ نے ہم کو نبی بنایا ہے تو ہم بھی کہتے ہوا کہ یہ اللہ کے سچے شبی ہیں جب ساری دنیا نے ہمیں پھنیایا تھا تو ابو بکر نے ہماری تصدیق کی تھی اور جب سارے لوگوں نے ہمیں محروم کرنا کہا تھا کہ یہ ابو بکر وہ انسان ہے جب دنیا نے ہمارا مالی کاٹ کیا تھا اور ہم نے منارا تشریح تیار کر کے ہمیں محروم کر دیا تھا کہ یہ ابو بکر ہے اپنے جان اور مال کے لڑکے ہمارا ساتھ دیا تھا پھر اس کے بعد طرح مرحلہ آیا نبی علیہ سر کو سلام نے ساری صداب اختیار کر لی جب آپ ہجرت کے میں لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تالا روہ اللہ اکبر اکبر کا مقام کیوں اتنا اونچا ہے ایک موقع پر کسی نے اب صدیق اکبر کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے وفات کے بعد ابو امر فاروق رضی اللہ تالا روح کے بعد بیسا ہوا ایک سخت کہنے لگا ماشاءاللہ الحمدللہ عمر کیا کام اللہ تعالیٰ نے آج میں لیا دو ڈھائی سال ابو بکر رہے اتنا کام نہیں ہو پایا جتنا کام اللہ تعالیٰ نے آج سے نہیں لیا آج کی جو کام لیا آج تک اس عمر میں کسی سے نہیں حتیہ کے منہ پکر نہیں لیا وہ بیٹھ کر کے ابو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کا مبازنہ کرنے لگا عمر فاروق نے اس کو کہا بڑھیا کام و ابو اوم رو کے ساتھ عمر کا موازنہ کرتی ہوں تمہیں معلوم ہے کہ عمر کون ہے اللہ حقیقہ تمہیں معلوم ہے کہ اب عمر میں کون ہے اللہ کی قسم کے کہتا ہوں عمر عمر کی زندگی بھر کی ساری نیٹیاں ہجرت ایمان جہان خراثت ساری نیٹیاں اور عمر کے پیسے عمر کی بیٹیاں عمر کے سارے خاندان اور عمر کے پورے کبیل بھر کے جتنے گرد عورت عورت ہے سب کی زندگی گھر کی نیکیوں کو اگر عمر ابو بکر کی ایک رات کی نیکیب کے ساتھ وطن کیا جائے تو اللہ کی کسم ابو بکر کی ایک رات کی نیکیو را نیکی کے خاندان کی زندگی گھر کی نیکیوں پر ساتھ با جائے پوچھا کہ وہ بہت سی عورت ہے میرے بھائیوں ہزار نے سدی گٹکر کو بڑا اونچا مکان دیا سی گٹکر نے گھر کا نکلنے وقت اپنے بیٹری اسما کو بلایا اور اپنے دیکھ کر کو بلایا اللہ اکبر اپنی بیٹھی آسما کو بلایا کہا بیٹی دیکھو ہم لوگ دیر توشے کی نکل رہی ہے توسے کہیں گے دام نہیں بات اتنی گزر چکی ہے شام کا کھانا کھا لیے ہیں لیکن پتہ نہیں لگتا نے شام کو بھی کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے لیکن توشے نکل ہے کیوں ابھی تو دیکھنے کا وقت نہیں باقی ہے اس لیے بیٹی تم روزانہ کھانا پکا کر کے رات کی تاریخی میں جب سارے مکے والے سو جائیں تو کسی بہانے سے گارے توڑ ملا کر کے ہمیں اور کھانا پہنچا جانا اور اسی لیے ان کو تاطن میں بات ہے رقم مل گیا حدت رکھ دا اصنا وہ سارا کھانا پہنچاتی تھی نمبر دو اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا اے دیکھیے عبداللہ تم دن بھر مکے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دن بھر مکے والے جہاں بیٹھے وہاں جانا آنا بیٹھنا اور ان کا آجیپن کر کے رہنا ذرا دیکھو ہمارے اور خلاف کیا ساتھ کرتے ہیں سب یاد رکھنا اور جب سارے مکے والے سو جائیں تو بکریاں چرانے کے بہانے بکروں کے لینا اور اس پہاڑ کے اوپر بکریاں کراتے ہی بہانا اور سارے مکے کے لوگ سمجھیں گے یہ نکلیاں چڑھا رہا ہے اور وہاں پہنچ کر کے پوری خبر مجھے دے کر کے چلے جانا یہ سی پر کا بڑا کارنامہ تھا اس کے بعد تیسرے دن نبی رہے کام گا رہے سور میں رہے تیسرے دن کا نبی رہے کا سام سارے سور سے نکلے تو مکے کے قریب کی طرح دقت روک کر کے آپ نے رو دیا اور فرمایا فرمایا لک علیم کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کھانے کا نا اور دنیا کے خیر باتوں سے وہ اب اللہ اے سب کا اللہ کی جانتا ہوں کہ پوری نات پوری زمین پر آپ مت کیسے بہتر اور محبوب جگہ اللہ تعالیٰ کے نزی کوئی نہیں ہے یہ نبی اللہ کا مکہ چھوڑ کر کے کبھی نہ جاتا لولا ان کا فرجو ہی اگر مس ہمارے ہمیں مجبور نہ کرتے تو یہ اللہ کا نبی مکہ چھوڑ کر کے تجھے کبھی نہ جاتا اس کے بعد نبی سامنے ایک کہ کافی کو بلایا جس کا نام تھا عبد الاز اصل نہ رہے گی کو یہاں کے رسول نے بلایا اور آپ نے پورا معاملہ اس کے سامنے رکھا اور کہا مجھے ایسے پہاڑوں کے درمیان سے مست کی راستے سے پوشیدہ راستے سے ہمیں نبیجے تک پہنچا دو نتیجے کے راستے پر پہنچا دو جہاں سے کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ملے یا کوئی انسان وہاں آباد نہ ہو اکثر نہ یہ کافی تھا نہیں رے کا نے اس کو پیسہ دیا اور ایک بستی راستے سے پکے سے نکال کر کے اس نے نتیجے کے راستے پر آپ کو پہنچا دیا اس سے پتا چل گیا کہ ہمیشہ انسان کو ہر خطرات سے بچنے کے لیے ہر سر انسان اپنی بنیادی تدبیر اختیار کرنا چاہیے قائر اپنانا چاہیے بغیر سوچے سمجھے بغیر تدبیر اختیار کیے ہوئے اور کغیر وسیلہ اپنائے ہوئے وہ شائر و شرائے ہی ہوئے انسان اپنے آپ پہلا تو تباہی میں نہ ڈالے نبی علیہ الرا شام کو جب ضرورت پڑی تو ہم اپنے کافر انسان کو بھی کرا پیسہ دے کر کے آپ نے اس اپنی رہنمائی کے لیے ہاتھ والا تھا اسے کیا پہاڑوں کے بیچ سے کہاں کہاں سے راستہ نکلا ہوا ہے آپ نے اس کو پیسہ دے کر کے اپنی رہنمائی کے لیے کیا یہاں تک کہ آپ صحیح تعلیم کے ساہر مدینہ کے راستے پر آدھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن کے توفی میں صحیح فرمائے اکن کو لہٰذا اللہ بالکل الحمد للہ وبکہ نبی رہسنام جب فط بن جیت ملا کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ دیکھیں یہ مکے وادوں کے حدود ختم ہو گئی ہے اور یہ راستہ سیدھا آپ کو مدیمِ قیدہ پہنچا دے گا نبی رہسنام کو کافی سکون ہوا ابو فطر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہی. دونوں چلے جا رہے ہیں لیکن کبر کہتے ہیں بڑا عجیب و غریب بندر تھا اتنے سہراوتی کے ساتھ افار ہو جانے کے باوجود مجھے اطمینان نہیں تھا بار بار اسے پرٹ کر کے میں دیکھتا تھا اور کہتا یا رسول اللہ اب تالا سر کیوں بنا یار رسول اللہ ہم اور آپ بالکل بے خوف نہ ہو جائیں بالکل مہین نہ ہو جائیں کیونکہ دشمن ابھی ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا ہوگا لیکن نبی علیہ لگا ہوا ہے لیکن نبی علیہ تھا ہمیشہ اطمینان کی بات کرتے ابو بکر پریشان نہ ہو ابو بکر پریشان نہ ہو کہ جا رہے تھے سارے اوپر مکہ تو ہی لیکن سوراکہ ابن مالک چونکہ اعلان کیا گیا تھا کہ نبی تھک چکے ہیں اگر کوئی انسان ان کی گردن کاٹ کر کے جائے گا تو سہوت اس کو بطور انعام دے دیے گانے جی سولہ کا اکرمانا ہو تالان ہو یہ کافر تھے مشرق تھے ابھی ایمام نصیق ابھی مجھے ایمان نصیف نہیں ہوا تھا ان کے پاس بہت تیز رفتار ہو رہا تھا انہوں نے سامنے سے گھوڑا لے کر کی آنے کے بجائے کہتے ہیں جب لوگوں نے اعلان کیا تو ہم نے کہا بھائی فی وقت ظاہر نہ کرو جہاں جانا تو پہنچے ہوں گے اب ان کو چھوڑ دو تھا کہ لوگ کچھ ہو کر کے بیٹھ جائے, جائے اس لیے کہتے ہیں میں کھڑکی سے پیچھے کا نظر والا تھا اس نے اپنے گھوڑے کو نکالا اور سگوٹ کی لالچ میں اپنے گھوڑے کو سگی میں کی طرف کو ڈوٹنے کے لیے اور ساکھ کر کے بیسٹ کرام حاصل کرنے کے لیے نکل پڑا کہ گھوڑے کڑے لگاتا ہوا پہنچ گیا سر کہتے ہیں ہمیں کچھ گوڑے کے بھاگنے ٹاپوں کی آواز آئی یا کوئی چیز نظر نہ آئی میں نے شام کو خبر کیا یا رسول اللہ یہ گوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے مطلب یہ پڑتا ہے پیچھے سے کوئی یہ سامنے سے کوئی حملہ آور آ رہا ہے یعنی ان کا مینار رکھو کوئی ہمارے قریب تک نہیں آ پائے گا ہم ابو بکر صدیقی کہتے ہیں میں نے کہا یار نہیں کرنا یہ دیکھے سولہ کا مالک اپنے دونوں پہ اور لگائے اور نمکی سروار کی نہیں بدلا پہنچ چکا ہے کہتے ہیں بالکل قریب دبا چکا میں تو گھبرا دیا اور سنبھالتا ہوں کہ اس کی سروار پہلے ہماری درد ندی رائے کام کو نہ محبوب رکھے کہتے اس طرح میں نے پہ چکا ہے اب مطلب پریشان نہ ہو وہ تالی بھرے سوال اس کے ساتھ ہے بڑا اس کے ساتھ ہے نارا تو اس کے ساتھ ہے لیکن ہم دونوں کے ساتھ ہمارا ہے کہتے ہیں جیسے ہم یہاں بول نے اللہ کا نام لیا اللہ کا حوالہ دیا گھبراؤ نہیں لہ مارا ہمارا کام رب ہے ہمارا ہے ہماری مدد اچھا ضرور کرے گا کہ اطمینان ہوا اتنے میں نبی ایسا سر فرمایا اے اللہ تعالیم پر ہمارے قریب نہ آنے دینا اللہ تعالیم کے شرط سے ہم کو بتانا کہ میں نے دیکھا سوراتا مالک کے گھوڑے کی اگلی دونوں سانگیں جو ہے گردنے تک زمین میں بہت کوشش کرتا ہے گھوڑا نکالنے کی لیکن گھوڑا نہیں نکال پاتا پھر آخر میں کوشت, بڑی کوشش کیا رسول اپیل کیا دعا کیا اڈا گرست میں پھر نکل گیا لیکن سہول کی پھر لڑکت سے برابر ہونا چاہتا ہے اس طرح سے تین مرتبہ کوشش کیا اور تیزا مرتبہ نہ اگلی کاموں کو اور پریشان رہتا آخر میں اللہ تو یہ بنوایا گیا تو میرے قریب کچھ نہیں آ سکتے اگر کہو تو کہو تو اگر تمہیں پسند ہے تو میں ایک تجویز رکھ دیتا ہوں اللہ تم کی حکمت کرا دیتا کہا دو کیا کہا میں دعا کروں گا تمہارا دوڑا نکل جائے دو شرطوں کے ساتھ اللہ کرو کیا شرح ایک تو تم یہیں سے بالکل واپس چلے جاؤ اب ہمارا پیچھا نہ کرو اگر تم واپس کر رہا ہو واپس کرے جاؤ تو ایک چیز یہ ہے کس کا ملک یعنی جب ایران بھارت کا ملک فتح ہوگا تو ایک تو اس کا تاج تمہارے سر پر رکھوا دے گی ہم بہتر کہاں کا تم کس کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے گا بڑا خوش کپڑا کا تھا سو ہو رہے تو کیا ہے اس کے بعد کسرا کے ساتھ کی نمبر دو یہاں سے جا کے اس شرط پر تم کو واپس جانے دوں گا کہ اگر کوئی کافر مل جائے میرے بارے میں پوچھے تو اس کو بتانا چاہیے تازہ رسول اللہ بالکل میں واپس جا رہا ہوں وہ جو اللہ کے رسول کو کتنا کرنے کے لیے کہ واپس لوٹا جتنے کافر ملتے بھائی کہ پتا نہیں کہاں کریں گے ہمیں تو کچھ سوراخ نہیں لگا سب کو اس نے اندھا بنا دیا اس طرح سے اللہ رسول کا جو کرکل کے لیے اور آپ کی جان کے پادت کرنے والا بن کر کے واپس لوٹ رہا ہے جو اللہ روح کے زیادہ نے جب کترا کا پترا کا کاج لایا گیا تو سولہ ابن مالک سرمار ہو چکے تھے انہوں نے کہا یس yes, کترا کا داغ ہمارا ہاتھ ہے رسول نے اس سے وعدہ کیا تھا فاروق نے کہا مجھے بھی یاد آ گیا جو وعدہ کیا تھا اور سارے اکٹھا کیا گیا اور میں ان کو بیٹھا کر کے سارے لوگوں کے سامنے کس طرح کا سات سو راتا اگر مالک کے سر پر رکھا گیا جب سارے لوگوں نے دیکھ لیا تو گھر فاروق نے اٹھا کر کے اسے بہت البال میں رکھ دیا جب بیسل مال میں رکھا کس سورا کا تو وہ فاروق نے کہا بھائی تمہیں پہلانے کا حکم دیا تھا مالک بنانے کا وعدہ چاہ نے نہیں کیا تھا مالک مٹائی تھا اللہ روز کو داخل کر دیتے اسی طرح سے نہ میرے کا شان کے مکمل ہوئی تو میرے بھائی بڑی ہدرت میں وہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہجرت کے واقعات کو پڑھنے مطالعہ کرنے سیرت کی کتابوں میں حبیب کی کتابوں میں مل جائے گا اب ہجرت بڑی اہم عبادت ہے لیکن آج ہجرت کا دور ختم ہو گیا ہے وہ ہجرت باقی نہیں ہے مکہ فتح ہو جانے کے بعد اللہ رسول ہجرت آباد الفے امتا فتح ہو جانے کے بعد ہی گرد نہیں ہے بلا <يَصُن> کی ہاتھوں پھر آپ نے خیال فرمایا قیامت متانے والے مسلمان کی جرت کے کیا جو خواب سے محروم نہ رہ سکے تو آپ نے حجت الٹا کے موقع پر خطبہ بجے کے لیے فرمایا اے مسلمانوں اللہ اخبر کم بالمسلم میں تم لوگوں کو بتا کہ مسلمان جس کو بیٹھے ہیں شاہیا جا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا میرے محاذر کون ہے ہاں میرے ساتھ میاں اللہ حمان اللہ کے رسول نے کس چیز سے منع کر دیا ہے اس برائی کے چھوڑ دینے کا نام سب سے بڑا ہی کرتے ہیں اس لیے آج اگر ہم ہجرت کا جو ضوابط حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حرام چینوں کو چھوڑیں برائیوں کو چھوڑیں منتراد کو چھوڑیں منہیات کو چھوڑیں اور بیٹیوں کی راہ پر آ جائیں یہ سب سے بڑی ہجرت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نہیں بنائے محدود بنائے مدب سنگت بنائے ہجرت کے واقعات کو بار بار پڑھنے اور اس سے اجرت کو نصیحت حاصل کرنے والا بنائے ہر شیخ اور چاہے اللہ کارہ جو دنیا دیکھا چکے ہیں ان کی قبر کو نوروں سے بھر دے ان کے حسنا کو قبول کر لی ان کی نیکیوں کو قبول کا درجہ اخلاقار آتا فرما موجودہ رئیس شڈولہ شیخ خلیفہ اور ان کے نائب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہ عمل کرنے کی توفیق فکر سی جو آپ اداسی ہو اور جو پورے گمت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا سدسیہ بنے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ انہیں حفاظت فرما اور بچا دے جو اسلام کے لیے یا امت کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو اللہ حالا ہم شارکا کے ہیں خاصم شارکا ڈاکٹر شیخ سلطان قاسمی حافظ اللہ تعالیٰ فرما ان کو بھی نیک امان کی توفیق فرما اللہ تعالیٰ امن امن دنیا کے تمام مسلمانوں اور جہاں ہم رہتے ہیں تمام موازن کو امن امن امن و امان خطا فرما ہر قسم کی بناؤ بابتوں سے محفوظ رکھ اللہ اللہ حاصم شارکا کو نیک امن کی توفی غلطی فرما برائے اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھ لے وہیں امار کرنے کی جو أصحى تعالى أمت كرية مسلمان كرية ملك كرية قائد من دو اللهم قرل المؤمنين والقمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأدل والإحلان وإيطاء بالقرباء وينهاء للفاشاء والأنكر والبذل يعدكم لعلكم تذكرون وذكروا الله يذكركم ونعوه يسجب لكم وذكر الله تعالى أكبر